باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولق طاطینہ موسٰ وحار الفرقان و ضیاءم و, يخشون ربهم و, هم من و ذکر الذین یکشو نربَ بلغیم وحمٰۃ مشفقن وحادہ ذکر مبارکن ذلحن تم لہوم الکرون صدق اللّہ لذیم اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ایسی کتاب عطا کی جو حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی تھی اور یہ روشنی دینے والی تھی اور یہ نصیحت تھی پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ جین یکش و رب لوگ کون ہوتے ہیں جو اپنے رب کو بغیر دیکھے اس سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے ڈرتے ہیں وہ حاضا ذکر نہ ہو افہان تم یہ بھی مبارک ذکر ہے یعنی یہ کتاب بھی برکت والی ہے نصیحت والی ہے جس کو ہم نے نازل کیا, کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو کل کے سبق میں بات رہی تھی کہ آخرت میں میزان قائم ہوں گے اور اعمال یا اعمال نامے تو لے جائیں گے اور اس میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں رہے گی قرآن مجید نے بتایا محبو کا احدا ہر چیز چھوٹی بڑی اس کے سامنے آ جائے گی اتمام حجت کے طور پر پوچھا جائے گا جس کو عمال نامہ دیا ہے کہ آپ نے عمال نامہ پڑھا ہے اس کے اندر جو, جو کچھ ہے وہ صحیح ہے ہم نے کوئی اس میں غلطی تو نہیں کی لکھنے لکھانے میں تو لوگ اعتراف کریں گے اقرار کریں گے جو کچھ اس کے اندر ہے بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو کل کے سبق میں یہ بات ہو چکی ہے فرما والنا موسا و ہارون الفرقان آج کے سبق میں بات ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کتاب عطا کی طوریت جس کی صفت یہ ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے چار پیغمبر ہیں تشریحی جن کو بڑی کتابیں عطا کی گئی ہیں جن میں حضرت موسی السلام ہیں جن کو کتاب تو عطا کی اور حضرت داعود علیہ السلام ہیں جن کو کتاب صبور عطا کی اور حضرت عیسی علیہ السلام ہیں جن کو اللہ تعالی نے کتاب انجیل عطا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ پاک نے قرآن وجید عطا کی باقی صعیف یعنی چھوٹی کتابیں وہ سو کے لگ بھگ تاریخ میں آتی ہیں جو مختلف پیغمبروں کو اللہ نے عطا کی ہیں جو کتاب بھی آسمانی ہے اس کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ حق کو بتاتی ہے اور اس وقت ماحول میں جو رسم رواج غلط کاریاں مشہور ہو چکی ہیں ان کی تردید کرتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی جو کتاب آئی وہ الفرقان یعنی حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی ہے حق و باطل کے مابین امتیازی فرق کرنے والی چیز وہ توحید اور شرک ہے کہ حضرت مو علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت تو بری طرح شرک رائج ہو چکا تھا کہ انسان ہونے کے نقطے سے فرعون نے انرب ربکم کم کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتا تھا مزید اس کے خرابیوں میں یہ تھی کہ وہ اپنوں پر بھی بہت ظلم کرتا تھا یعنی بنی اسرائیلیوں پر تو ظلم کرتا ہی تھا کہ وہ قوم دوسری تھی یا فلاں فلاں اس کو کوئی بشارتیں تھی یا خوابیں تھی یا باتیں اس نے سنی تھی کہ ان میں سے کوئی ایسا شخص آئے گا جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا تو بنی اسرائیلیوں پر تو وہ ظلم کرتا ہی تھا لیکن اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتا تھا قرآن مجید نے کہا کہ وہ پھر او نظل اوتادل لذین تغلاد وہ فرعون جو کیلے گھاڑ کر سزا دیتا تھا اپنوں جو فوجی کو حکم عدولی کر لیتا ہے کچھ کر لیتا اپنی بیگم کو بھی اسلام کی وجہ سے بہت زیادہ سخت سزا دی اپنی خادمہ کو بھی جس نے معاشتہ یا مشاتہ بازارات نے نام لکھا ہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوا تھا جب اسے پتہ چلا تو بہت سخت سزا دی اور تیل کے کڑا میں گرا دیا یہ اس وقت اس کا ظلم تھا زہری معاشرے کے لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا گویا کہ اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو یہ شرک کے اعتبار سے اس نے رواج پایا یہ دونوں بڑے ظلم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجا موسی علیہ السلام کو موسی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک مجھے میری مدد کے طور پر میرے بھائی کو بھی آپ نبی بنا دیں تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی دونوں پیغمبروں کو اللہ نے ایک ہی کتاب دی کہ اسی کتاب کو آپ پڑھیں سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں اس کتاب کی صفت ہے الفرقان فرق کر دینے والی کتاب ہے میں نے بتایا اس وقت حق کیا تھا اور کیا تھا تھا جس کو یہ کتاب کر رہی ہے حق اس کے مقابلے میں وہ شرک تھا وہ بادشاہ بھی شرک کی دعوت دے رہا تھا اور حق انصاف اور عدل تھا اخلاقیات کا حسن تھا اور خرابی اس کے مقابلے میں ظلم و ستم اور بے اعتدالیاں تھیں تو یہ کتاب الفرقان حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی ہے بات یہ ہے کہ جو توحید کا درس ہے یہی سب سے بڑے حق ہونے والا حق کی طرف آنے والا درس ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو کما حق کہو مان لیتا ہے تو پھر اللہ کی ساری باتیں جو اللہ نے حکام بھیجے سب ماننے ہوتے ہیں پھر اللہ کے حکام میں سے سب سے بڑی بات ارکان اسلام کے بعد انصاف ہے ظلم و زیادتی سے اجتناب ہے سارا نظام درست ہو جاتا ہے جب انسان اللہ وقد لا شریک ذات کو کماحق حق حو ماننے لگ جائے یہ الفرقان ہو گئی بات وزی جب انسان توحید باری تعالی کو قبول کرتا ہے رسالت کو آخرت کو جنت وضف کو مانتا ہے تو توحید کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی نصیب ہوتی ہے اور جو کتاب پیغمبروں پر نازل ہونے والی وہ نازل ہوئی ہے وہ روشنی دے رہی ہے انسان کو راستہ دکھا رہی ہے, ہے یہ چیز صحیح ہے یہ غلط دی دی ہے وہ ذکر وزکر اور یہ کتاب نصیحت, آآب نصیحت, آآب نصیحت آآب ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے سب کے لیے نصیحت ہے لیکن نصیحت بال فیل فائدہ دیتی ہے ماننے والے کو نصیحت بال قوا فائدہ دیتی ہے سننے والے کو لیکن جس شخص نے نصیحت کو قبول کر لیا مان لیا تو اس کو فوراً فائدہ دے گی یہ نصیحت اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے لار بفی ہدلقی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے یہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور ہدیب دیتی ہے پرہیزگار یعنی ماننے والوں کے لیے ماننے والوں کے لیے فوراً ہدایت کا ذریعہ ہے اور جو نہیں مانتے ان کو درس دیتی رہتی ہے کہ مانو یہ کتاب ہدایت ہے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے کامیابی کا ضامن ہے یہ مدلم تو ذکر کتاب کی تین صفتیں یہاں پر بیان کی کہ ہم نے موسیٰ السلام پر کتاب نازل کی جو حق کو باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے نمبر دو روشنی ادا کرنے والی ہے سیدھا راستہ دکھاتی ہے گندے راستے سے بچاتی ہے یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے وہ ذکر اور نصیحت پرہیزگار لوگوں کے لیے تین صفتیں متقی کون لوگ ہیں ان کی دو صفتیں قرآن مجید نے بیان کی الزین بال من آتے مشفکو کہ متقی کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ابھی دیکھا نہیں ہے اللہ کے حکم سنیں پیغمبروں کے واسطے سے اور ان کے جانشینوں کے واسطے سے اللہ کے احکامات سنیں بغیر دیکھے یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ آخرت میں جانا ہوگا حساب و کتاب ہوگا سزا دنیا میں بھی ممکن ہے آخرت میں یقینی ہے ایسے غلطیاں نہیں کرنی تو پہلی صفت متقی لوگوں کی الزین یکشم بالقئی اللہ سے ڈرتے ہیں جب انسان کو دوستو خوف خدا نصیب ہو جائے تو اس کو سب کچھ نصیب ہو گیا ہے وہ پھر نہ کسی کا مال کھائے گا نہ کسی پر ظلم کرے گا نہ کوئی گالی دے گا نہ زیادتی کرے گا ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے باتیں سنتے رہے سنتے رہے آخر میں کہتے ہیں کہ حضرت میرے کئی غلام ہیں میں ان سے کام وام لیتا ہوں لیکن دو غلام بدیانت ہیں چور بھی ہیں بدیانت بھی ہیں میرے دو غلام میں ان کو پھر ڈانٹتا بھی ہوں گالی گلوچ بھی دیتا ہوں اور وہ میرے مال میں سے چوری بھی کرتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں خیانت کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں پھر مجھے غصہ آتا ہے میں ان کو سزا تو اتنی نہیں لیکن ڈانٹ ڈپٹ گالی گلوچ یوں اس طرح ان کو سمجھاتا ہوں تو میں حق پر ہوں میں ٹھیک کرتا ہوں ان کو جو ڈانٹ ڈپٹ اور یوں زیادتی کرتا ہوں یا کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کرتبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ دیکھو بھائی ان کی کھیانت بدیانتی اور جھوٹ اور آپ کی ڈانٹ گالی گلوچ اور, اور مارنا یہ دونوں برابر ہے تو معافی ہے لیکن اگر آپ نے ان کی غلطی سے ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کر دی تو تم سے سوال اور پوچھو گی اور اگر تم نے تھوڑی کی انہوں نے خیانت اور بدعانتی زیادہ کی ہے تو وہ بکتیں گے یہ شخص پریشان ہو گیا علیحدہ بیٹھ گیا رونے لگ گیا اور ساتھی چلے گئے یہ علیحدہ بیٹھا ہے رو رہا ہے پریشان ہے کہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ کیا بات ہے آپ کو کیا فکر کوئی ہوئی کاغذ فکر لاحق کوئی کہ یہ تو ہر روز کا معاملہ ہے ان کی جھوٹ بولنے کا میرا ڈانٹنے کا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں زیادہ زیادتی کر چکا ہوں اس لیے ڈر رہا ہوں اور آخرت میں پکڑا جاؤں گا تو اب دل میں یہ سوچ آ رہی تھی کہ ساتھی اٹھ جائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر میں ان دونوں غلاموں کو آزاد کر دوں تو کیا میرا معاملہ اور ان کا معاملہ برابر برابر ہو جائے گا نہ ان سے پوچھو خیانت کی بدیانتی کی اور نہ آخرت میں پوچھو کہ میں نے گالیاں دی ہیں ان کو ڈانٹا ہے تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو آپ آزاد کر دو اور آپس میں ملاپ ملاق ملاقات معافی تلافی کہا سنا سب معافی کر لو تو آخرت میں پوچھ نہیں ہوگی تو بات یہ ہے جب تک انسان کو خوف خدا نصیب نہیں ہے نہ اس کو کوئی چیز نماز کے لیے اٹھا سکتی ہے نہ اچھے کام کرنے کے لیے امادہ کر سکتی ہے نہ ظلم سے روک سکتی ہے نہ رشوت سے لوک سکتی ہے نہ کسی چیز سے روک سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر ایمان کے بعد خوف خدا اسے خیشیت الہیہ نصیب نہیں ہوئی اور جب خیشیت الہیہ نصیب ہو گئی تو نہ دوستو پولیس کی ضرورت ہے نہ فوج کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے کہ وہ خلوت میں جلوت میں تنہائی میں دوستوں کے سامنے ہر جگہ میں وہ اللہ سے ڈر رہا ہے کہ میں نے اگر غلط بھی دستخط کیے تو بھی پکڑا جاؤں گا پیسے یوں لے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ مصدق بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے والا وہ واپس آیا زکوۃ کافی ساری وصول کر کے جو قانون تھا اموال ظاہرہ سے زکوۃ وصول کرنے کا مویشیاں یا غلّات وغیرہ اس طرح واپس آ کے وہ اپنے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے اس نے کہا کہ میں نے نہانا دھونا کپڑے بدلنے ہیں تو آپ حضرات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وصول شدہ زکوۃ پہنچا دیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو زکاة تھی لیکن کچھ لوگوں نے مجھے حدیع دیئے ہیں وہ میں اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں یہ بتا دے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساتھوں نے بتایا کہ بھائی اس طرح کی بات ہوئی ہے یہ زکاة ہے اور کچھ لوگوں نے جہاں گاؤں گاؤں میں گئے وہ زکاة رسول کرنے تو کچھ لوگوں نے اس کو حدیع بھی دیا ہے وہ اپنے گھر لے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز ہو گئے کہ یہ اپنے ماں کے گھر میں بیٹھتا تو لوگ اس کو ہڈیے دیتے یہ ہڈی میرے آڈر دینے کی وجہ سے اس کو ملے ہیں یہ بھی بیت المال میں جمع کرانے بات یہ ہے دوستو آپ سارے افسر لوگ ہو دفتروں میں بیٹھتے ہو کام کرتے ہو اگر اس مشق کے اوپر ہڈیے بحثیت نشست مل رہے ہیں تو وہ ہدیہ نہیں ہے وہ اسی ادارے کی چیز ہے کہ بندہ تعویل کر کے ادارے کی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے کہ میں اپنے قلم بھی استعمال کرتا ہوں چلو یہ قلم لے جاتا ہوں اور اپنی چیزیں بھی کام کرتے رہتے ہیں چلو یہ کرسی مجھے ضرورت ہے گھر میں بھی تو دفتر کا ہی کام کر رہا ہوتا ہے ہرگز ایسی بات نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دراز ہو گئے کہ یہ اپنی امی کے گھر میں بیٹھتا میری طرف سے یہ زکات وصول کرنے کے لیے علاقوں میں نہ جاتا تو پھر لوگ اس کو ہدیت دیتے تو بات تھی دوستوں اللہ کی طرف سے جب خیشیت نصیب ہو قیامت کا در ہو تو پھر یہ نصیحت والی کتابیں انسان کو فائدہ دیتی ہیں اللہ سمجھ نصیب کرنا